من بسم اللہ آدم محمد علیہ السلام امان السلام علیکم السلام مسلمان سے پہلے چندیلو کا بیان کیا تھا کہ ایک پھر اس جالت یعنی نبوبت کا وقوع نمبر دو اس کا فائدہ پھر اس کے بعد و تریوں کو ثبوت دی نبوت کو ثابت کرنے کا طریقہ جیسے جن کی ثابت ہے انیس کی تو انبیاء کی بحث میں یہاں سے بحث کو بیان کر رہے ہیں ہمبیا کون پہنچ سکے تو اس متن کے اندر فرمایا کہ آزم علیہ نبی علیہ وسلط وسلام پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور پہلے یہ کہ آدم کی نبوت کہاں سے اور کیسے ثابت ہے پہلے اس کو بیان کریں گے اور پھر جائیں گے کہ وہ کہاں سے ثابت ہے تین دریلیں پیش کی ہیں آدم نبی اللہ نبی علیہ السلط وسلام کے के के के लिए एक ये के आदम आले सलातु की तरफ वही उतारी वही उतारी वो कैसे उन्हें दिया गया और मना किया गया मजीर में, में आता है या, उसकुन अन्त जुकल या आदम उसको अमन है اسی طرح نہیں منع کیا گیا ہے قریب نہ جاؤ اب یہ بار تو قطعی اور یقینی ہے کہ آدم عالانبی علیہ السلط کے زمانے میں کوئی اور نبی نہیں تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کس اور نبی کے واسطے سے کہا گیا ہو کہ جی آپ جنت میں ٹھہرے رہو اس درخت کے قریب نہ جانا بلکہ یہ بات وقت ہی ہے کہ اس وقت پیغمبر نہیں تھا تو لازمن یہ وہی آزم البین علیہ السلط کی طرف تھی اور جس کی طرف وہی کی جائے تو وہ کیا ہوا کرتا ہے پیغمبر ہوا کرتا ہے دوسری حدیث دوسری دلیل یہاں پر کہا ہے کہ وکزن وکضا سننا سنگت سے بھی ثابت ہے کہ آمران علیہ والسلام نبی ہے وہ کیسے ذر ذرا رضی اللہ کو تاران فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہے نبی کون تھے آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدم ہم نے پوچھا کہ کیا وہ نبی تھے یا پہلے انسان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام نبی مکلم ایسے نبی تھے کہ جن کے ساتھ کلام بھی کیا گیا تھا یعنی ان کو ان کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحیفے بھی راض کیے گئے تھے نبی <متحدث> <متحدث> ایک دلیل پہلی دلیل جو ان کی طرف وہی کی گئی دوسری دلیل یہ جی حدیث اور تیسرا یہ اہم سنت و جماعت کا اجماع ہے اس بات پر کہ آدم علیہ السلام کیا ہیں نبی کیا ہے جان ہے آپ تمہارے جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے پہلی دلیل جو ہے اس پر مناقضہ ہے اور اس پر اشکال ہے کہ آپ نے کہا تو وہی کی گئی ہے اور وہی علامت ہے نبوت کی اگر تو وہی علامت ہے نبوت کی تو یہ وہی تو مساعیہ صلاحۃسلام کی ماں کی طرف بھی کی گئی ہے اور اسی طرح حضرت مریم کی طرف بھی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا اچار ہے قرآن مجید میں وہ علی علیہ ولا تذی <تَحْزَنِي> کہ جس طرح آپ نے پہلی دلیل پیش کی ہے کہ امر اور نہیں ہے امر و نئی وہی ہے لہذا اس لیے نبی ہیں تو یہ امر اور نہیں تو اور بھی کہیں ہیں حالانکہ اس بات پر اتفاق ہے کی کہ, کے میں ہیں تو کہا گیا کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلایا کرو جب تمہیں خوف کرو تو تم اس وقت اس کو کیا کر دیا کرو دریا میں ڈال دیا کرو اور تم خوف میں رکھو اور غمگین بھی رکھو دودھ لاؤ امر ہے اور امر اور نئی تو یہاں بھی ہے اسی طرح حضرت مریم کو بھی کہا گیا کہ جب ان کو ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی تو ان کو کہا گیا کہ جب وضع حمل ہونے کے بعد چونکہ ذاتی عورت کو انتہائی زیادہ بھوک محسوس ہوتی ہے تو ان کو کہا گیا کہ جو آپ کے سامنے کھجور کا تنہ ہے اس کو اپنی طرف زور سے حرکت دو تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اوپر کیا کریں گے کھجورے تمہاری آآ تمہار پر کیا, گے گے کی کیا کمال ہے تو کیا ہے بیج نہ اپنی طرف کیا کرو بہت سی کلین اپنی جانب اسے حرکت ہو تو حالانکہ اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت ذات نبی نہیں ہو سکتی تو وہی پھر اس کا مطلب ہے کہ دلیل نہیں ہوتی تو اس کا جواب ایک ہے یہ ہے کہ وہی جو نبوت کے لیے دلیل بن سکتی ہے وہ وہی وہ والی وہی ہے کہ جو تبلیغ دین کے لیے ہو جو تبلیغ کے لیے ہو جس میں تبلیغ کا پہلو ہو اور جس میں تبلیغ نہ ہو وہ وہی الہام ہو سکتا ہے کوئی اور صورت ہو سکتی ہے لیکن اس سے نبوت ثابت نہیں ہوتی علیہ السلام کی جو وہی تھی حضرت حوا کے لیے تبلیر تھی لیکن حضرت مریم بے انتہمان اور اسی طرح حضرت مریم اور اسی طرح مثال سلاۃ السلام کی جو والدہ تھی ان کی وہی ایسی نہیں تھی جو کہ تقریر کے لیے ہو بس تو یہ تین طریقے ہیں آدم آدم علیہ السلات وسلام کی نبوت کے لیے رہی بات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اور محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم ادعا <المعجزة> رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبوت کا جب بھی کوئی دعویٰ کرے گا تو اس سے دلیل کا مطالبہ ہوگا اگر وہ دلیل میں معجزہ پیش کر دیتا ہے تو وہ کیا ہے نبوت ہے اور اس سے علم عادی حاصل ہو جاتا ہے جو علم حصی کے مساغ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تواتر سے ثابت ہے دعوی نبوت تواتر سے ثابت ہے اب آپ علیہ السلط علام کا اس دعوے پر دلیل پیش کرنا یعنی معجزہ پیش کرنا اس کے پر دو سرخ میں ذکر کیا ہے نمبر ایک کہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسا پیش کرنا اور یہ کہنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں خود اس دعوے کے اندر دلیل کہ میں امی ہو کر بھی اگر اس طرح کا کلام پیش کر رہا ہوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں نے اپنی جانب سے کر لیا ہے تو تم سب کے سب کے کو چیلنج ہے کہ اس جیسا کلام لے آؤ اس جیسا کلام لے آؤ تو باجود فصاحت و بلاغت کے امام ہونے کے سارے کے سارے اہل عرب اس سے عاجز تو اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت پر کے ایک کے مقابلے میں کوئی چیز لے نے عبارت لائی ہے کہ لہذا وہ لوگ جب الفاظ میں اور تقلم میں مقابلہ نہ کر سکے تو اس کو چھوڑ کر وہ تلوار کے مقابلے پر اتر آئے کیونکہ وہ یہاں پر حاج آ چکے تھے ایک تو یہ دلیل ہے معاشرے کی اور دوسری طرف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خارے کی عادت ہزاروں واقعات جن کا آپ علیہ السلام سے صدور ہوا ہے جو خوارے کی عادت ہے عادت کے خلاف ہیں اگرچہ وہ جزوی ہیں خبر واحد کے درجے میں ہیں لیکن قدر مشترک یعنی تمام کو ملا لیا جائے تو وہ بھی حد تباتر کو پہنچتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پتھروں کا کلمہ پڑھ لینا درخت کا آ کر پیدا کرنا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے چشموں کا جاری ہونا اور پوری کی پوری قوم کا شراب ہو جانا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب کنویں میں ڈالنا اور پانی اس کا گھر آنا یا اس کا پانی میٹھا ہو جانا تو ہزاروں واقعات اس طرح کے جو اگرچہ نقل کے اعتبار سے دیکھا جائے ہر ایک ایک واقعہ को تو وہ خبر واحد کے درجے میں ہے لیکن مجموعی طور پر خوار عادت امور کا ظاہر ہونا یہ کیا ہے حجی طواتر کو پہنچا ہوا اس سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے نبی دیکھیے گا وَآخِرٌ محمد کتاب کتاب پرانی امر بھی کیا گیا حکم بھی, دیا گیا اور منہ بھی کیا گیا انہیں تو یہ امر اور نہیں وہی کے ذریعے سے ہی ہو سکتے اس کے علاوہ کسی ذریعے سے بھی نہیں واقعہ سننا دوسری دلی جبھی آپ نہیں وحی وحی دلیل پیش کرو گے تو اس پر وہ اور احتراج والد ہوگا دوسری دلی باقاعدہ سننا اس طرح حدیث میں آیا ہے کہ فرماتے ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدم علیہ السلام نبی نے فرمایا ہاں ہم نے پوچھا کہ کیا وہ نبی بھی تھے یادم یا علیہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی نبوت السلام کا دعویٰ تھا اور دعوی بات, کی فقد علمت کی صحیح بات معلوم ہے کہ آف علیہ کا دعویٰ کیا ہے کہ میں دونوں میں, میں سے کہ آپ السلام نے اللہ کے کلام کو ظاہر کیا تحت وہ تحت دیا اس کلام کے ذریعے سے کیا ہے فہت بلاغت والوں کو ما کمال بلاغت کمال کے باوجود سے چھوٹی صورت کے مقابلے سے بھی آزاد آگے ما تاحال کی ہم باوجود اپنے آپ کو فنا کرنے کے یعنی اپنے آپ اور لوگوں نے اس مقابلے میں فنا کر دیے لیکن پھر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے محض تک اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دی دیا اس کے حوالے سے الفاظ کے محرض چلے گئے تلواروں کے راستے پر آ گئے تلواروں سے جگڑے پر آمادہ ہو گئے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکے اس قرآن مجید کا غلام پھر دوائی سارے کے سارے اسباب کے پائے جانے کے باوجود بھی یا تواف پر سارے کے سارے اسباب کے پائے جانے کے باوجود بھی ان میں سے کسی ایک سے بھی نقل نہیں کیا گیا ہلکیاندانی ہے مثل لانا کو دور کی بات اس قرآن مجید کی ایک آئے کے قریب قریب کی بھی کوئی چیز نہیں پیش کر سکے بھی آج ہے تو اس سے, صلح... سے, سے یقینی طور پر معلوم ہوا کہ جانب سے اس کا م... المخاروں کے ساتھ لڑائی پہلے پڑھ چکے لا اس کو نقصان نہیں دے گا ڈر نہیں ہوگا اس سے نہیں ہوتا دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ نہیں آل وہ ایسے آدت ہیں وہ نقل کیے گئے کہ وہ تمام کے تمام قدر مشترک کے طور پر وہ اس حد کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کا امکان درست نہیں چلیے اگر جزوی جزوی طور پر دیکھا جائے تو ہر ایک واقعہ خبریں واحد ہے لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کو پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ سے ارے خواب امور کیا ہیں نقل گئے جیسے میں بتا چکا ہوں کہ درختوں کا آپ کو سہیجہ کرنا جانوروں کا آ کر آپ کو شکایت لگانا آپ علیہ سلادوں سے چشموں کا جاری ہونا اور پوری کی پوری قوم کا سیراب ہو جانا آپ کے چشموں کے کنو کے پانی کا بیٹھا جانا کہ اس کا بھر آنا یہ ساری کی ساری بات ہے اگرچہ ہر ہر واقع کی تشکیل میں جائیں گے تو خبر واحد ملے گی شا وجود شجاعت مشہور ہے اسی طرح خاتم تائی کی ثقافت مشہور ہے اب اگر اس کے ایک ایک واقع کی طرف جائیں گے تو وہ خبر واحد ہی ہیں لیکن مجموعی طور پر یہ بات کیا ہے مشہور ہے کہ آپ کی ثقافت اور حضرت کی بحالی اس طرح تعالی سے خواتین عادت جو امور ہیں وہ مشترکہ طور پر حد سے تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں لیکن جزوی طور پر دیکھیں گے تو وہ خبریں تو بس باغی بسار وکیل ہو جائیں اس کو چھوڑ اللہ تعالیٰ ہم سب کے السلام علیکم اللہ وبرکتہ